السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <coughs> اسپیک <وائس> اور <اکے. سکر> <سکر> <سکر> دونوں جگہ جي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وَمَا أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن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 نار میاں صدی صورت القاریہ مکی صورت ہے اس کی ترتیب نزولی بیس ہے بیس تیس تیس ہے تیس اور ترتیب توقیفی 101 سو ایک ترتیب توفقی ایک گیارہ آیات ہیں ایک رک ہوا ہے پہلے ترجمہ سمجھیے ذرا القوریہ یہ قیامت کا نام ہے قیامت کا نام قرآن پاک میں قیامت کے مختلف نام آئے القوریا اس کا معنی ہوتا ہے کھٹ کھٹا دینے والی قیامت کا ایک مانا بھی پڑھا اسی طرح اللہ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے اس کا معنی ہوتا ہے ٹھیک طور پر واقع ہونے والی تو یہ القار یا اس کا معنی ہوتا ہے کھٹ کھٹکھٹا دینا اور پاریا اس میں پاری کا کھٹ کھٹکھا دینے والی تو یہاں پر یہ لفظ تین مرتبہ استعمال ہوا ہے القور یا کھٹ کھٹا دینے والی ملکور کیا ہے وہ کھٹ کھٹا دینے والی وما یہی اسی طرح الحاقہ تو ملحا و ملحاقہ انتیسویں پارے کے اندر یہ صورت ہے تو قرآن یہاں پر ایک اہم بات آپ ذہن میں رکھیں اچھا ایک اہم بات قرآن قریب میں جہاں جہاں ادرا ادرا کا ادرا کا لفظ آیا ہے نا ادرا کا وہاں پر قرآن حکیم میں اس کی حقیقت واضح کر دی گئی اس کی حقیقت واضح کر دی گئی دیکھو القاریہ کیا ہے کھٹا دینے والی ہاں ماں इसकी کا क्या تو اس کی حقیقت کیا ہے اگلی آیات میں اس کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا आया ایک لفظ قرآن حکیم میں آیا ہے का एक ایک ہے का एक ایک ہے का और اور ایک ہے का تو جہاں پر دری کا ہے نا دری لعل ست قریب تو وہاں پر اس کو واضح نہیں کیا گیا اس کی حقیقت کو واضح نہیں کیا گیا تو ہے جہاں پر آئے گا اس کی حقیقت واضح ہوگی اور یودری کا جہاں پر آئے گا اس کی حقیقت واضح نہیں ہوگی دیکھو وما لعل کات قریب آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہو تو قیامت کب واقع ہوگی اب یہ واضح نہیں کیا گیا تو یہ دریکہ کا لفظ جائے گا جی اب آگے دیکھیے یوما یقون اس دن لوگ ہو جائیں گے یکون ہو جائیں گے لوگ فراش المبسوس فراش فراش اس یہ جمع ہے فراشا کی فراش یہ جمع ہے فراشہ اس کا معنی ہے مبسوس اس میں مفرول مبسوس مفرول تو اس میں مفول ہے اس کا مانا تھا منتشر منتشر پراگندا منتشر تو یوم یا کون سو کلشن مبسوس اس دن لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اس دن لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ ہو جائیں گے ایسی روئی جو مختلف رنگوں میں رنگی ہوئی ہو اس کی جمع روہن آتی ہے یہ روبی کو کہتے ہیں المنفوش ٹھیک ہے تو المنفوش پوشنی ہوئی رنگی ہوئی پتا بیل ہوش اور پہاڑ دہنی ہوئی رنگین روبی کی طرح ہو جائیں گے سکولت موازین پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سکولت کا معنی ہوتا ہے بھاری ہونا سکولت موازین یہ اس میں آلہ ہے یا اس میں مفول ہے اس کی جمع المیزان یا الموزون آتی ہے ترازو. یا وزن کیے جانے والے اعمال مراد تو اس کا معنی ہوتا ہے وزن کرنا تولنا تو, تو پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا رویہ تو وہ عش راز عیشہ کا مانا ہوتا ہے زندگی اور رازیہ کا مانا خوش تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَن خفت اور جس کے آمار ہلکے ہوں گے فم ہواویا تو اس کا ٹھکانا ہاویا ہاویا ہوگا تو ام ماں کو کہتے ہیں ماں کو ام ٹھکانا اصل سبب امام خلیل یہ لغت کے امام ہیں امام خلیل لغت کے امام وہ خر بات ہے کہ ام ہر وہ چیز ہے ام ہر وہ چیز ہے جس کی طرف جس کی طرف اس کی تمام متعلق چیزیں ملا دی جائے جس کی طرف اس کی تمام متعلق چیزیں ملا دی جائے جن جن چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہاں ام کا معنی ہوتا ہے ٹھکانا ٹھکانا تو دوزخ کے ایک درجے کا نام ہے تو, حاویہ تو اس کا ٹھکانا ہاویہ ہوگا وما ہیا اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ کیا چیز ہے دیکھو یہاں بھی ادراک آ گیا تو اب ادراک کی حقیقت کو آگے بازی کر رہے نارون ہا میاں وہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے تیز گرم ہونا غضبناک ہونا اس میں فائل کا سیرہ ہے تو ماں اگر ما ماں ٹھیک ہے ماں کمانا تھا کیا اور ہیا وہ ہیا، یہ اصل میں ہی یہ آخر جو ہا ہے نا یہ ہا سکتے کی ہے سکتے کی ٹھیک ہے ماہی اصل میں یہ ہے ماہی اور یہ ہا آخر میں دوسری ہا جو ہے یہ سکتے کی وما ادورا ماہی اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ کیا چیز ہے نہ حامیہ وہ ایک دیکھتی ہوئی آگ ہے ترجمہ سمجھ میں آ سب کو جی القاریہ ملقاریہ وما ادرا کا ملقاریہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ تو قیامت کو کھٹانے خٹ والی اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس روز اللہ رب العزت کا تحریر تجلدی نازل ہوگی جس کا اثر ہر چیز پر پڑے گا کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر قائم نہیں رہے گی سب کچھ برہم برہم ہو جائے گا اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائیں گی جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی اور ایک اور بنیادی اثر یہ ہوگا کہ ہر چیز سے شکل ختم ہو جائے گا اور یہ جو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہے یہ جڑنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی تمام چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی دنیا میں زیادہ وزنی اور شکیل چیز پہاڑوں کو سمجھا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہاڑ ایک نہایت مضبوط چیز ہے تو قیامت کے دن جو پہاڑوں کی جو کیفیت ہوگی اس کا نقشہ آگے رہا ہے کہ ان کے ذرات رنگین دھونی ہوئی روی کی طرح ہوگی آسمان ایک مضبوط چیز ہے اس کے متعلق آتا ہے سورہ رحمان میں آسمان پھٹ کر صرف ہو جائے گا پھر یہ بھی آتا ہے کہ ٹوٹ کر دریچے دریچے ہو جائے گا نت ابو آبا جیسے سورج نبا کے اندر ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی گھبرا کر کناروں پر چلے جائیں گے تو اس دن یہ آسمان جو مضبوط چھت ہے یہ بھی بالکل کمزور ہو جائے گی یہ آسمان فوٹ پھوٹ جائے گا اس کی جگہ دوسرا آسمان آ جائے گا یہ زمین جو ساری چیزوں کا ستل برداشت کرتی ہے یہ زمین بھی قائم نہیں رہے گی اسے بھی تبدیل کر دیا جائے گا اسی دن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات کے کے میں کہ اللہ تعالی اس دن کے حالات سے خوبی واقف ہے لوگ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ غافل ہے وہ آج بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح ہمیشہ جانتا تھا اور آئندہ بھی اس کے علم میں ہوگا Hmm؟ بہت القبور جیسے سورہ آپ میں ذکر ہے تو جس قیامت کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس وقت واقع ہوگی یوم یکون یقون رسوس جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے جب آگ جلائی جاتی ہے تو کیڑے مکوڑے پتنگے وغیرہ ارد گرد بھاگنے لگتے ہیں یہ پروانے فطری طور پر اس, ان, ان کے اندر انتشار ہوتا ہے بدنظمی ہوتا ہے ان پروانوں کے اندر ان میں افراتفری پائی جاتی ہے اور بغیر سوچے سمجھے منزل کا تعین کیے بغیر یہ بھاگتے پھرتے ہیں تو قیامت کے دن انسان کی حالت انہی کی طرح ہوگی آج یہ انسان بڑا وزنی اور تدبیر بنا پھرتا ہے مگر قیامت والے دن یہ بھی افراتفری تفریقہ شکار ہو جائے گا اور پروانوں کی طرح دوڑنے لگیں گے حدیث شریف میں آتا ہے فی یموازی لوگ ایک دوسرے کے اندر گھسیں گے انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ان کے عزیز و اقارب اور برادری کہاں ہیں تو یہ حال جو ہوگا یہ بدنظمی کی وجہ سے ہوگا یہاں پر انسان کے باوقار اور انسان کے وزنی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اس میں شک نہیں کہ انسان میں ظاہری طور پر وزن ہوتا ہے مگر انسان کا حقیقی وزن وہ ہے جو اس کے باطن کے اعتبار سے ہوتا ہے باطن کے اعتبار سے ہوتا ہے. اور اسی باطن شکل کا مدار اس کے اخلاق پر ہوتا ہے جس قدر کسی کا اخلاق اعلیٰ درجے کا ہوگا اسی قدر اس کا حقیقی وزن زیادہ ہوگا وَتَكُونُ و <الْمَنْفُوش> تیب قیامت والے دن پہاڑوں کی مضبوط اور وزنی پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی و تکون جی بہ روکا رنگین دھنی ہوئی روئی کی طرح بکھر جائیں گے تو جیسے میں نے بتایا اہن رنگین روی کو کہتے ہیں دوسری جگہ آتا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں کے پہاڑ پائے جاتے ہیں کسی جگہ کے پتھر اور مٹی کالی ہے اور کہیں مٹی خاکستری ہے کہیں سفید ہے کہیں سیاہ ہے اور اسی طرح پہاڑ پختگی کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں کوئی بڑے سخت ہوتے ہیں کوئی بھرا وغیرہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق جب ان تمام پہاڑوں کو دھنا جائے گا اور اس کے ذرات اڑیں گے تو مختلف رنگ مل کر ایسا محسوس ہوگا جیسے رنگین دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے تو قیامت کا یہ نقشہ اللہ رب العزت کھینچ کر اس کے بعد خطاب کا رخ اصل موضوع کی طرف پھیر دیا کہ جب یہ حالات پیدا ہوں گے تو ایک مرحلہ شروع ہوگا لوگوں کے اعمال تو لے جائیں گے تمام اعمال نیک اور بر ان کو حاضر کیا جائے گا جیسے سورہ زلزال میں گزر چکا ضرور پھر ان تمام آمار کا وزن کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں فَأَمَّا مَن مَوازِنُ تو جس کے آمار وزنی ہوں گے فَهُوَ فِي عیشت وہ بہت ہی پسندیدہ زندگی میں ہوگا عیشہ کا معنی زندگی اور راضیہ کا معنی نہایت ہی پسندیدہ اسی طرح مرضیہ کا معنی ہوتا ہے خواہش کے مطابق زندگی تو مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ جس انسان کے اعمال وزن دار نکلیں گے وزنی ہوں گے تو آخرت میں ان کی زندگی عیش و آرام کی زندگی ہوگی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اعمال کا تولنا دو طریقے پر ہوگا پہلے مرحلے میں کفار اور مسلمانوں کے اعمال الگ الگ تو لے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کافروں کے اعمال نامے ان کے کفر کی وجہ سے ان میں کوئی وزن نہیں ہوگی تو وہ ان کو الگ کر دیا جائے گا یہ بالکل ہلکے ہوں گے تو اللہ رب العزت انہی کے متعلق آگے پر یعنی <تصفح> جن کے اعمال ہلکے ہوں گے اویا ان کا ٹھکانا جہنم کا گڑا ہوگا تو یہ جو شکل آتا ہے یہ ایمان اور توحید کی وجہ سے آتا ہے اور جب یہ دو چیزیں نہ ہو تو پھر جتنے بھی اعمال ہیں ان میں وزن نہیں ہوگا تو یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے تو جب کفار کے اعمال نامے الگ کر دیے جائیں گے وہ ہلکے ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے گا تو اب پہلے ایمان کے اعمال کا وزن شروع ہوگا تاکہ ان کی نیکیوں اور بدیوں کا مقابلہ کیا جا سکے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا اگر نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور بدیوں کا وزن زیادہ نکلے تو ایسا شخص سزا کا مستحب ہوگا لیکن کفار کی طرح نہیں کفا تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لیکن یہ ایمان والے گناہوں کی مقدار جتنی گناہوں کی مقدار ہوگی اس کے مطابق سزا بھگت کر جہنم سے رہائی حاصل کر لیں گے بعض متاثرین فرماتے ہیں کہ سورہ کا کی کہ ایک آیت ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُم يَوْمَ وَزْنًا <تصفيق> کہ یہ جو کفار ہیں ان کے لیے قیامت کے دن ہم وزن قائم نہیں کریں گے تو یہ کفار کے حق میں تو ان کے اعمال میں وزن ہی نہیں ہوگا تو لہذا انہیں تھولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو ایسے لوگ سیدھے جہنم میں جائیں گے اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے بعض لوگ دو کے اعمال اس طرح ہوں گے کہ انہیں قابل اعتبار نہیں سمجھا جائے گا لیکن وزن ضرور کیا جائے گا ایک ہے قابل اعتبار قابل اعتبار نہ سمجھنا اور ایک ہے وزن کرنا وزن برحق ہے میزان برحق ہے لیکن ان کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جائے گا وزن یہ برحق ہے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے یہاں پر انسان کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کو تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو تو اعمال کا پتہ نہیں اعمال کی حقیقت کا پتہ نہیں تو پھر وزن تو لے جائیں گے تو پھر پتہ لگے گا اللہ کو یہ وزن اس لیے ہوگا اللہ رب العزت تو علیم ہے خبیر ہے جیسے پچھلی صورت میں پڑا خبیر ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے لیکن یہ جو وزن ہوگا نا یہ اتمام اجت کے لیے ہوگا یہ وزن اتمام اجت کے لیے ہوگا تاکہ دلیل پوری ہو جائے اور متاثرین کے نام پر فرماتے ہیں ماں فجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی دلیل مکمل فرما دیں گے اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا جہنمی یہ اعتراض نہیں کر سکے گا کہ میرے امار نامے میں تو کچھ نے کیا بھی ہیں تو اللہ رب العزت اس وقت تول دیں گے <تصفح> بال مسرین فرماتے ہیں کہ اعمال میں وزن تین چیزوں کا ہوتا, ہوتا یعنی ایمان اخلاق اتباع سنت جس شخص میں ایمان ہوگا اس کا عمل وزنی ہوگا اور جس میں جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر اس کے اعمال میں شفل آئے گا اور جس شخص کے اعمال زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق ہوں گے تو ان میں وزن اور شفل اور بھی زیادہ ہوگا اور دوسری طرف جس آدمی میں ایمان ہی نہیں اس کا عمل بالکل بے وزن ہوگا اگر ایمان موجود ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر اخلاص کس پیمانے پر ہے اتباع سنت کس پیمانے پر ہے کس درجے کا ہے تو پھر اس کے مطابق اعمال میں وزن ہوگا بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمان مقدار میں تھوڑے ہوں گے مگر وزن میں بھاری ہوں گے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین, کا اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو تھوڑا عمل بھی کفایت کرے گا مثال کے طور پر ایک شخص ایک ہزار نفل پڑتا ہے اور دوسرا شخص صرف دس مگر دس نفل نہایت اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو ان کا وزن ہزار کے نسبت سے زیادہ ہوگا کیونکہ جو جس نے ہزار رکاوٹ پڑھی ہے اس میں اخلاص کی کمی ہے اسی طرح کوئی شخص دو رکع سنت کے مطابق ادا کرتا ہے اور ایک شخص لاپرواہی سے ادا کرتا ہے تو یہ جو شخص دو رکعت سنت سے ادا کرتا ہے یہ ہزار رکعت سے بہتر ہے یہ وزنی ہوگا یہ دو رکعت وزنی ہوں گے اور وہ جو ایک ہزار رکعت ہے جو بغیر سنت کے ہیں وہ بے وزن ہوں گے تو بہرحال جن کے آمانہ میں خفیف ہوں گے خفت موازین ہوں ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانا ہاویہ ہوگا فرمایا وہ گڑا کیا ہے پھر خود ہی دہکتی ہوئی آگ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تپش دنیا کی آگ سے انہتر گنا زیادہ ہوگی صحابہ نے عرض کیا حضور جلانے کے لیے تو یہ آگ بھی کافی ہے فرمایا ٹھیک ہے مگر دو کی آگ اس آگ سے اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی تو گویا اللہ نے جزائے عمل کا مسئلہ واضح کر دیا کہ ایماندار اپنے پسندیدہ زندگی میں ہوں گے کیونکہ ان کے اعمال وزنی ہوں گے اور وہ لوگ جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے جوڑے میں پھینکے لیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلی صورت میں انسان کے دو بیماری ناشکری اور مال کی محبت کا ذکر کیا گیا تھا پھر انسان کو نصیحت کی گئی تھی کہ ان بیماریوں کا علاج کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو مال کی محبت میں اس قدر آگے نہ جاؤ کہ فرائض سے غافل ہو جاؤ اس صورت میں اس بات کی انسان کو تلقین کی گئی ہے کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرو شکل پیدا کرو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اعمال بے وزن نکلیں پسندیدہ زندگی کے بجائے آگ کے گھڑے میں جا گریں تو یہ جزائے عمل کی جو منزل ہے یہ ایک دن آنے والی ہے تو انسان کا فرض ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے ایمان کی فکر کرے اعمال میں وزن پیدا کرے اعمال میں اخلاص پیدا کرے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تمام اعمال ادا کرے تاکہ قیامت کے دن اعمال میں خفت اور رسوائی سے بچ جائے اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سنت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں ایمان کی سلامتی تا حیات نصیب فرمائیں آمین سم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو السلام علیکم